پانچویں غلط فہمی کہتے ہیں شیخ اسلام ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا بغیر امیر کے آپ کہتے ہیں امیر ضروری ہے انہوں نے بغیر امیر کے جہاد کیا تو بعض اوقات ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جب بغیر امیر کے جہاد ہوتا ہے تو آپ لکھوں کہ ہر صورت میں امیر ضروری ہے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ متم رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر امیر کے جہاد کی یہ بات بالکل غلط ہے بغیر امیر کے جہاد کیا یہ بالکل غلط ہے شیخ سہ متم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا شدید ترین زمانہ تھا تتاروں کا زمانہ تھا ظلم کا زمانہ تھا تتاری بہت پھیلے ہوئے تھے اور مسمانہ قتل عام کر رہے تھے اور صوفیت عروج پہ تھی بدعات و خرافات عروج پہ تھے شرک و بدایت سب کچھ پھیلا ہوا تھا یعنی کوئی قرار اور سکون امت میں نہ تھا اور جو آج کل کے دور کا جہاد ہے اور اس زمانے کا جہاد دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یعنی یہ ایک بنیادی بات میں بیان کر رہا ہوں وہ جہاد جو تھا وہ جہاد شرعی تھا جو سخت میں کے زمانے میں ہوا جہاد کی شروط اور ضوابط سارے کے سارے موجود تھے اس کے مطابق جہاد ہوا اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور شخص شیخ بنتے میں نے اپنے آپ کو امیر نہیں بنایا یہ مسلمہ بات ہے اور یہ بھی مسلمہ بات ہے جو آپ لوگوں پر مخفی ہو گئی پتہ نہیں کیسے کہ انہوں نے بغیر امیر کے بھی جہاد نہیں کیا نہ خود امیر تھے اور نہ بغیر امیر کے جہاد کیا بلکہ یہ غلطیم پہلے گزر گئی ہے کہ انہوں نے پہلے جہاد نہیں کیا یہ جہاد سے انکار کرتے تھے بعد میں میں جہاد کیا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ پہلے انہوں نے حصہ نہیں لیا کیونکہ صوفیت پھیل تھی اور شرک اتنا عروج پہ تھا کہ لوگ ابو عمر کی قبر کی طرف جا کے مدد مانگتے کہ تتاریوں پر یہی ہمارا ایک مددگار ہے یہی ہمیں پناہ دے گا تو ان کے ساتھ حصہ نہیں لیا بعد میں جب علم اور توحید واضح ہوئی لوگوں پر اور اس کی روشنی پھیلی لوگوں کے دلوں کے اندر تب انہوں نے حمد اللہ سے حصہ لیا اور چوتھے نمبر پر شہیب انتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں یعنی جب تک جنگ شخب کا میں نے دفعہ ذکر کیا تھا وہاں پر مصر کے سلطان کو خط لکھا عناصر بلا مجھے سب بھولا اب پیچھے رجوع کریں گے ان تو آپ کو بات آ مجھے یہاں پہ مل رہا تو ان کی طرف رجوع خط لکھا اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا یاد رکھے یعنی انہوں نے امیر کو منتخب کیا اور امیر کو بنا کر اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اس کے علاوہ انہوں نے جہاد نہیں کیا یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے کہ شیخ مت رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر امیر کے کی جہاد کیا یہ بات بالکل بے بنیاد ہے